ع رسول اللہ علی بکیا حبیب اللہ علی قیا نبی یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں شریف حدیث نمبر دو ہزار چار سو اڑسٹھ ٹو فور سکس ایٹ پیار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نمل قبر فارنار قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا گورنے کا باغ ہوگی خلد کا گورے نا باغ ہوگی خلد کا جو ایمان والے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اللہ کا حکم مانتے ہیں اس کے حبیب کا حکم مانتے ہیں جو نیک ہیں ان کی قبر ہوگی جنت کا باغ اور جو کفار ہیں فجار ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں تو ان کی قبر دوزک کا گڑھا ہو سکتی ہے اللہ کی پناہ گور مجری کا مجری مو کی قبر دوڑا مفتی احمد یاخا نعیمی رحمتہ اللہ علیہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں جہنم کے گڑھوں میں سے گھڑا اس کے تحت لکھتے ہیں مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں مومن کی قبر میں جنت کی ترو تازگی آتی رہتی ہے اور کافر کی قبر میں دوزک کی گرمی وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی بزرگوں کی قبر کو روزہ کہتے ہیں اور یہ لفظ اسی حدیث سے ماخوذ ہے یعنی جنت کا باغ حضرت سینہ عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قبر مردے سے کہتی ہے اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تعالی کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی اور اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تعالی کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں میں وہ گھر ہوں جو مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا اور جو نافرمان و گنہ تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑہوں میں سے ایک گڑہ حضرت سعید نو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعلن ہو کہ واقعہ بڑا عبرتناک حکایتیں اور نصیحتیں اس میں یہ حکایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا نو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی بہت خوف خدا والے خلیفہ اور خلاف راشدین میں ان کو شمار کیا جاتا ہے اور عمر ثانی بھی ان کو کہا جاتا ہے پہلی صدی کے آپ مجدد بھی ہیں بہت بڑے ولی اللہ تھے بہت اللہ کے نیک بندے تھے یہ قبر کو یاد کرتے رہتے تھے قیامت کو یاد کرتے رہتے تھے موت کو یاد کرتے تھے ان کے پاس علماء کا مجمع رہتا تھا اور نصیحت کی باتیں ہوتی آخرت کی باتیں ہوتی تھیں آپ ایک جنازی کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے تو ایک قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے کسی نے عرض کی یا امیر امید تنہا کیوں بیٹھے یہاں پر فرمایا مجھے قبر نے پکارا اور بولیے عمر بن عبد العزیز مجھ سے نہیں پوچھتے میں اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں فرمایا میں نے اس سے کہا بتا قبر کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے میں اس کا کفن پھاڑ دیتی ہوں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں گوشت کھا جاتی ہوں کیا مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس آنے والے کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں کہا یہ بھی بتا قبر نے کہا ہتیلیوں کو کلائیوں سے گھٹنوں کو پنڈلوں سے پنڈلوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں اتنا کہنے کے بعد عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تو علم رونے لگے ہچکیاں لے کر رونے لگے افاقہ ہوا تو فرمانے لگے اے اسلامی بھائیوں اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے آخرت میں زلیل و خوار ہوگا جو اس دنیا میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا دنیا کا جوان بوڑھا ہو جائے گا زندہ مر جائے گا دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے تم جانتے یہ بہت جل رخصت ہو جاتی ہے کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے کہاں گئے ماہر رمضان کے روزے رکھنے والے خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کیا ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اللہ پاک کی قسم جو بے عمل دنیا میں آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ان کے اولاد گلیوں میں در بدر ہے ان كے ازواج نے دوسرے نکاح کر کے گھر بسا لیے ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضہ کر کے ميراث تقسیم کر لی واللہ یعنی اللہ کی قسم ان میں بعض خوش نصيبى ہے جو کہ قبروں میں مزے لوٹ رہے جب كہ بعض ایسے ہیں جو عذاب قبر ميں گرفتار ہیں اينا دان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی آنکھ مند کرتا ہے کبھی بیٹے کی کبھی سگے بھائی کی کسی کو نہلاتا ہے کسی کو کفن پہناتا ہے کسی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے جنازے کو کندھا دیتا ہے قبر کے تنگ و تاریخ گڑے میں دفناتا ہے یاد رکھ کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے کاش مجھے علم ہوتا کون سا گال کون سا گال قبر میں پہلے سڑے گا پھر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے ایک ہفتے کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ کا انتقال ہو گیا اعلی حضرت ہمیں عبرت دلاتے ہوئے فرماتے ہیں اندھیری گرا آن کے ہوتے خدا کو یاد کر پیارے خدا کو یاد کر پیارے مساط والی ہے خدا کو یاد مسافر مدنی چینل کے ناظرین عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ہمارے آکاد علم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وال عذاب قبر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے بخاری شریف کی حدیث ہے آپ دعا فرماتے اللہ من عزاب القبر اے اللہ میں عزاب قبر سے تیری پنا چاہتا ہوں وقت پر اور عذاب قبر کا ثبوت یاد رکھیے قرآن سے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے چنانچہ پارہ انتیس سورہ نوح کی آیت نمبر پچیس ٹوینٹی میں حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم جب طوفان میں غرق ہو گئی اس کے بعد آزاد قبر میں ان کو مبتلا کیا گیا اور اس کا بیان پارا انتیس سور نائٹ نمبر پچیس میں اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے پہلے ان نافرمانوں فرمانوں کو ڈبویا گیا طوفان کے ذریعے پھر انہیں آگ میں مبتلا کیا گیا یعنی عذاب قبر میں مبتلا کیا گیا قبر کے اندر ان کو آگ میں جھونکا گیا اللہ کی پناہ سورہ مؤمن کی آیت نمبر چھیالیس میں رشاد ہوتا ہے <تصفح> <جو مجمع مستعف تصفح> خوب <ادخلو تصفح> <العبنى> شبد الزاب <تصفح> آگ جس پر صبح و شام پیش کی کیے جاتے ہیں آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا پھر والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو اشبدل اذاب سخت تر عذاب سے جہنم کا عذاب مراد ہے جو قیامت کے دن ہوگا اس سے پہلے جو عذاب ہے وہ عذاب عذاب قبر ہے سیداتن شخار رضی اللہ تعالی سے روایت سرکاری نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف حدیث نمبر 1372 عذاب القبر حق قبر کا عذاب حق ہے اور بہری شریعت میں ہے آزاد قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے تو آزاد قبر کا انکار کرنا گمراہی ہے گمراہی اللہ اکبر پر خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے حضرت سین اطا ازرک رحمت اللہ علیہ انہوں نے حضرت سینا بشیر بن منصور رحمتہ اللہ علیہ سے فرمائے تم قبرستان جاؤ تمہارا دل بھی ان لوگوں جیسا ہونا چاہیے جن کے درمیان تم ہو ایک مرتبہ میں قبرستان گیا تو سوچنے لگا یہ غیبی آواز آئی اے غافل تو ان لوگوں کے درمیان ہے جو یا تو اپنی نعمتوں میں مزے کر رہے ہیں یا عذاب کی سختیوں میں پلٹے کھا رہے ہیں بظاہر مٹی کا تودہ ہے مگر اندر کا معاملہ مختلف ہے کہیں جنت کا باغ ہے کہیں جہنم کا گڑا ہے کہیں جنت کی کھل, کھڑکی کھلی ہے اور کہیں جہنم کی کھڑکی کھلی ہے جنت کی کھڑکی سے خوشبوئیں آئیں گی اور پاکیزہ ہوائیں آئیں گی اور جہنم کی کھڑکی سے تو جلا دینے والی ہوائیں آئیں گی اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ حضرت سعین زید بن ثابت رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے یہ کہ پیارے اکالی سولا تو اسلام برو نجار کے بعض میں اپنے خچر پر سوار تھے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے اچانک خچر بدکنے لگا قریب تھا کہ آپ اس کی پشت سے نیچے تشریف لے آتے دیکھا وہاں چار پانچ چھ قبریں ہیں فرمایا ان قبر والوں کو کون پہچانتا ایک شخص نے کا میں پہچانتا ہوں ارشاد فرمایا کب فوت ہوئے بتایا یہ شرک کی حالت میں مرے ارشاد فرمایا بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی اگر یہ خوفنا ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ یہ عذاب قبر جو میں سن رہا ہوں تمہیں بھی سنائے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام اکالی سلا تو سلام قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے سب ملاحظہ فرما لیتے ہیں اللہ کی عطا سے اور عذاب قبر کے اسباب وغیرہ انشاءاللہ مزید سلسلے آپ دیکھتے رہیں گے یہ تو اس میں بتایا جائے گا کہ قبر کی راحت کن اعمال پر ہے اور قبر کی سزائیں کن اعمال پر ہے اللہ کی پناہ اللہ میں عذاب قبر سے بچائے یہاں بھی عافیت دے اور وہاں بھی عافیت عطا فرمائے امین بجاہ ہند نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم